سن سواجیا سنگری ہری بنو اسلام یا سلا مہین پرو می سید الفاد مجل شہادا شاہمائے اور عوام حضرت تیر سید بابا محمد منظور احمد شاہ صاحب دامدا حکومت عبد الشیدہ اور شاہداد غوط البرا تائنا شاد حضرت سید محمد یوسف ال البغدادی دامت بگدادی دامد برکات و آلیہ میرے موسم نلت سید اساد حضرت علامہ مولانا عید رادا جنار محمد خلیل الرحمان شاہ صاحب اور میرے عزیز مکرم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ابلا اور دیگر علماء کرام بشاعر کے السلام علیکم ہم دو سنا درود ختم علم بیا الگ ہی تحتوں اور سنا تو بات فریاد ہے, کا خالق تعالی ہے ناچیز دل, دل دماغ خطا تو فرماوے نفس اور شیتان کتنے تو دائمی بنا اتا فرماوے عزیزان گرامی آستانہ ہریہ حالہ اس ادی کو شام جل سیام کا سلسلہ ذکر سیدنا امام عالی مقام سلام اللہ علیہ اندر پہلی مرتبہ بندہ نشیف حاضری کا شرپ حاصل ہوا اللہ تبارک و وطالہ اس دربار سے حاضری کا مقصد پورا فرما جناب کے سامنے مختصر وقت کے اندر بزرگان دیپ کے سامنے جس موضوع تب کشائی کرانگا کرام ہے واقع ہے کربلا کا پس منظر واقعہ کربلا کا پرسے منظر اس واقعہ کربلا کو حقائق نو مسخ کر کے پیش کیتا کیا جا میں اللہ تعالی اسنوں کما ہلکوہ جناب کے سامنے پیش کر سب تو پہلا یہ مسئلہ سے نشین کرو کہ حق اور باطل دو کب نظام فطرت وجود چناب سعید سیدنا آدم اللہ تو تسلیم اور شیطان لعین دی تخلیق تو بعد دو وجود حق دی اور ایک باطل یہ دونوں کبت ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنا حق اور باطل دی جنگ یہ ہمیشہ رہنی اسی یہ نظام کائنات سارا چلتا ہے حق دا نظام اور حق دی تیاری حق دی تیاری باطل درہ ہوں باطل مد مقابل نہ ہوئے تھے حق تیار ہو کے یعنی حق دا ظہور سامنے نہیں ہو سکتا حق دے ظہور واسطے باطل دا وجود رکھا گیا ہے تور فل بے بےستا بہا چیزاں اپنی زدہ نال جدہ جاندیاں نے حق کی پہچان ہوتی ہے ہو جدو مد مقابل باطل ہو گئے ان آخ مولا حسین دی شان ادو ہی نکھری ہے نا جدو سامنے ہے جدید آیا یہ جدید نہ ہوتا تو شان حسین نار چاند کگتے گل سمجھنا سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے اقبال فرماتے ہیں سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو ہر بزرگ سے بیگانہ ہو تو کیا کہیں ہوں اتے سورتان نہیں چند یہاں سے سر کرو ایک صورت سے حق بھی نہ رہے تے باطل بھی یہ ناممکن دونوں دا وجود ختم کر دینا ان سمجھو کا مکا دینا دوسری صورت سورت کہ حق روے باطل نہ روے صرف یہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ میرے دام حکمت سے منافی تیسری صورت دے یہ باطل رہے اور حق ختم ہو جائے یہ بھی نامکن حق واسطے تو کائنات بڑی چوتھی صورت دے یہ حق تے باطل نو گڈ مڈ کر کے رکھو رڑا کے رکھو یہ بھی رب رسول نو تے حق نو گوارا نہیں باطل نو, نو, نو, نو, نو گوارا ہے باطل نو ایک گارا ہے کہ میرے حق مل جائے مگر حق نو گوارا نہیں کہ میرے اندر باطل شامل ہو جائے پیشاب گوارا ہے میں دھ جا ان پتا ہے دھد نہ رلیا تو دھ پیشاب ہو جانا ہے میں دھو دینا بڑن لگا دو دنوں نو گوارا نہیں پشا میرے اندر شامل ہو جائے تو باطل حق نال رلنے میں گوارا کرتا ہے مگر حق باطل نال شرکت گوارا اقبال فرماتے ہیں باطل تئی پسند ہے حق لا شریک ہے باطل تھی پسند ہے حق شری شرکت میاں نئے باطل نہ کر قبول اقبال فرما نے وہ بلیا باطل تے نو پسند کرتا ہے حق وحدت نو پسند وادت نسند کردی پسند نہیں کرتا ہوں پساند... پساند... جڑا سچا مومن ہوئے گا نا مولا حسین سرکار وانگوں کدی حق نو باطل نال باطل نو حق نال نل نہیں دے گا جڑا ہوئے گا جدید مسلا لبرل لبرل جڑا کوشش ہوتی ہے آپس رل جانے یدید بھی تو حسین بھی ایک ہی میز تے کھان کدی ہو سک بولو نا اے نہیں ہو سکتا تے پھر حق باطل جمع نہیں ہو سکتے جڑے لوگ باطل دے حق رلان دے چکر چی میں سمجھو یہ لوگ حق کے دشمن ہے اور باطل کے حامی ہاں ہیں اور ایسا فساد اللہ تعالی کو قبول اللہ گران چرما فرمایا حق دے باطل رلاو یا جی نہیں اللہ سونے کدی گوارا نہیں ہک نو, نو بہتر لڑایا جاوے یہ ہمیشہ منافق بندہ جڑا اندروں کوڑا گا اندر دا کا بئیمان گا تل ہک کے نال رلا کوشش کرے گا, گا جناب سارا رلا کے ہی چلنا چاہیے مناف کرتے اسلام نہیں سانک دیکھا ہے حق نکر رکھا جے باطل بخرا رکھا جے, جے ہاں کدی حق باطل نہ رلایا جے کبھی مولا حسین نو یزید والے کھاتے نہ پایا جے یو مولا حسین والے پایا جائے ہاں جی یہاں علحدہ علدہ واسطے حسین نے قربانی دیتی ہے مولا حسین دیا قربانیاں کا خلاصہ پہ دسنا حق ناطل دونوں رکھا مولا حسین دی یزید کوئی جنگ نہیں سی. والی جنگ نہیں سی کوئی شریقا نہیں سن پڑتا ہے کہ وہ شریقا ہے تاں کر کے لڑیے نا, نا مولا حسین سرکار دی جنگ یزید صرف اس واسطے سی کہ جدید وضاحت والے <سؤال> سرکار کا فرمانے علی شان میرے نبی کریم صلاح وسلم سرکار نے فرمایا فرمایا بادشاق بادشاق تے خدا دی ایک دو فرمایا وقت والے گان کری بادشاہ قرآن وکرے ہو جان گے قرآن کا راہ ہوا شاہ کی رستہ ہوئے جب بادشاہ وکرے تران و ہو جائے میرے کمری والے آقا نے فرمایا تو سر جی جیسا دے صحاب نے کیا جیسا جی دن علیہ السلام دے صحابہ نے کیا سی امرتی اور دریا دے صحابہ نے یار رسول اللہ کی کو وکھرے ہو دے ہو گیا میرے گمنی والے سرکار نے فرمایا اس نے حضرت ہل علیہ السلام دے صحابہ سن نے ایک قربانی دیتی کہ فرمایا نو شروع میرے خاشا بے حیا تین اللہ, اللہ مزہ نہیں آیا ذرا گونج کے کہہ دو اللہ جلسے بہن والا اپنے دل کر کے بہو اپنے آپ کر کے بہو پھر مولا حسین کی گل آ سکتی ہے کرم کا اقبال تو نہیں پیٹ اٹھا ہے اقبال ہے رگوں میں وہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے آلزو باقی نہیں ہے نماز رو لو قربانی حج نماز رو لاؤ قربانو حج یہ سب با نماز پڑی سن نماز پڑی حسین ضرورت لگی مولا حسین راضی رکھنا چاہتے سن کہ باطل تسلیم کر لینا یہ اپنے آپ نو بتا لینا جڑا حق والا ہوئے گا کبھی باطل دگے چک نہیں سکتا قربان جانا کلندر اقبال نے کمی ہمت کی گل کر دیتی فرمانے تیریاں رگان کے اندر وہ لہو نہیں جڑا بالا حسین جاشی دیا رگانا لہو گوسے بہادر سردار دیا رگا مبارک دن سی جہاں لہو حضرت بابا فرید دیا رگان کے اندر قربان جانا جڑے کدی بھی بادل جگہ چپے نہیں بادل وہ تسلیم نہیں ہمیشہ ہاتھ کے قائم رہنے کلی کا کھ نہیں رہا ہاں آئی کمال <سؤال> فروڈ لگو میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وارو باقی نہیں ہے وہ تیرا دل نہیں رہا بیلیا تیرا دل ہو رہے جی کنجی یورپ کے اندر پی ہے پیسہ دل دے تیرا دل پہ ہونا چاہیے चाबी मदीने वाले मेरे कोबान जाम कुर्बान जामा कलंधर सच बोल गया हैरा दिल नहीं रहा तेरी आड़ गुल रही روسی مت جائیے مگر حق دا نام نشان باقی رہ جاوے تو ہر شاکت جاوے دین دی مگر میں رہ جا میں چھوٹے ورگا میں باقی رہ اور خدا دیا بندے آنا حسین نے سبق نہیں دتا حسین آشک جگہ بھی ہوے کام ہو من تمنا ہوتی ہے مجھا ملا کرا کہ اڑا دو مجھے خاک میں ملا اڑا مجھے خاک میں ملا کل میری خاک کی اڑا دو تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غلطی نشان سے تیرے نام کیا غلط نشان سے مگر جڑے بندے اپنا نشان بچاؤ لگ جانے میں اللہ دے نشان ایسے کائم کرتا ہے کوئی طاقت نشان نہیں بچا سکتی اقبال فرما نہیں میتا کبھی مردے کے ہے مٹ نہیں سکیما والے ہو سارے مٹ جان گے میرے کبلی والے دا منہ میں کٹ سکتا اقبال پڑھو میرے مٹ نہیں مٹ نہیں سکتا کبھی مردے مسل مٹ نہیں سکی مسلم ہے جس کی ازانو سے بات سر کلی موہ کلی بےٹا میں پلیا بیٹھا تینوں کی پتا ہوئے حق والے <سؤال> شیر کھلے ہیں تمجو رکھنا ماں عرض کیا کرنا میرے کبھی والے سرکار کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب حالات بن جان بادشاہ وکھرا ہو جاوے قرآن وکھرا ہو جائے کلیے حضور نے فرمایا تو سامن حضرت علیہ السلام صحابہ نے کیتا سی، اللہ کی کیتا سی، فرمایا انہوں چیل بادشاہ نے رکھ کے چیل چکا ہنی وہ ٹنگ دگر انہیں اپنی کتاب قرآن اپنی کتاب اسلام دل دمنڈیا نہیں فرمایا تھی بھی ان کری عمر تھی حدیش دیا کتاباں کی حدیش ہے نہیں میرا بولو تو صحیح نہ خبر کوئی نی مجھے پسند آتا شرین والا رب دا قرآن نبی دا فرمان مومین تری شفا ساری اسی دی ہے اور بار جانا تیرے ہر جماری کا دا علاج اس اندر موجود پیا میرے کمی والے سرکار نے فرمایا فرمایا چیر چکے سر بہشار کہ نہیں ڈر سے نہیں گئے آو ای وڈی گل سن کے تے مسلمان دیا کھلو کلو سیا اجکل وہ کپڑ لگ پہ ان دی جان نکل والی بن جاتی بھی عجیب گل ہے جی میں لکڑا چیری دیا نہیں ان بندیا چیڑا گیا مگر انہیں ڈیل نہیں چڑھاسا سلام کے شہبان کا کام کیا گل سمجھا جی میرے کمی والے سرکار نے فرمایا کلا جی موت اللہ کی فرمان برداری آ جائے اس زندگی نہ چنگی تھے جیڑی لبھی نہ فرماندی گزر جائے دوسرے کی دی زندگی نہ لوگ ایک دن دی زندگی یاد رکھنا امتحانات تو مصیب تالولہ ہے او رسول حضور میں فرمایا قرآن وکرے ہو جان گے ادھر کا بڑا فرمان آیا اللہ نے فرمایا اصل تر آزماو گے مومنا کئی چیزوں خوف پاو گے خوف, دیانگے خوف دیانگے دے گے سپر دے بڑیاں بڑی بڑی طاقت خوف دیا گے لکھان ہزار طاقت دے خوف تا دیا گا ہاں والا فرما ہے بخ دو پا بخ دوا ادھر ویخنا لادیا بندے دونوں خوف ساڈے تہ چلے گی دشمن کا بھی ساڈے پیایا کلاف بخا بھی ساڈے پیایا کلا دشمن جناب خالف دشمن نے روزی جناب انگلش والے پاس رکھ دے دی. انگلش والے پاس روزی رکھ کے جناب جی خطرہ سانو دے جائے آ جاؤ یا جناب کسی اپنے جناب, جناب جی روزی کے بخے مرو گے تاری مڑ کتوں کھا گی اللہ مز قربان اللہ باہد شریر اولا پہلو قربان جا مولا حسین کا تین دن پانی بند ہو گیا مولا حسین نے اپنا دین چڈیا نہیں ہوا بند ہویا خدا کی قسم کر کیا نام اللہ بہد اللہ شریف مولا ساڈا نے ٹکر بند نہیں ٹکر نے چلتا کیا سہ دریے نے مہاج دے اللہ بہد اللہ شریف مولا نے سہ بنائے بنا پیا ہی نہیں مگر پھر بھی ایسا جناب جی اس لچیلو رکھنا میں بہادری اپنے دین پالیا خوف پی گئے بھوک پی گئی پیاس پی گئے ہزار سارا چیزیں پی گئی نے جانا بھی تر گئی نے اگر مولا حسین اپنے دین تے قائم رہ کے, کر کے دنیا تو ہوگا ہاں وہ کدی دی چڑ ستا یہاں خوفا کی وجہ رکھنا امام حسین سرکار ساتھی دشمنی آپ دی نہیں سی اسی واسطے میرے سامنے ہزار کتاب تاریخ دیم پیئے، بننے حجی پنجمی جلد، نمبر چھے سو دو لکھ دے نے حضرت امیر کو خلافت مستقر ہو گئی انہی خلافت جدو ثابت ہو گئی سرکار حضرت مہلوں کرتے سن سارے صحاب حضرت دونوں شہزادی سارے کو وقت ہنسا دے سن گل دے دے <تصفح> <تصفح> سمجھا جی حضرت امیر معاویہ ہنور سرکار دے دین تے چلن والے سن اس واسطے جہی خطا کوئی ہوئی اشتہاد وہ وہ ہوتی ہے اس پر عجر و سباب ملتا ہے حضرت امیر معاویا کوہزادے جانے سن خدمت کرنی معلوم ہوا ان دونوں دی نظر حضرت امیر معاویہ باطل والے نہیں سن خلافت قائم ہون تو بعد اگر ہندے جس حسین نے جزید نئی ملیا امیر بہاویوں کے جگ نہیں آئی یہ ابتدائی گل کر کے اگے چلنا کیونکہ تیرے ادر ادھا یہ کام بڑھ گیا ہے تو, تو بچاونا سنی کا پل بڑھ گیا میں بڑے بڑے دربار سے گیا اتے مینو سجادے اسی قوم سے نظر آئے میں میںھ کے حیران ہو گیا ہو کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن یہ کیا تماشا ہے پھر پتہ لگا انہوں نو جہالت نے لے دتا ہے جہالت گھر بھی لے گئی اگر یہ ہوگا تو جی بابا فرید دے صاحبہ کیزت کرتے سب بھی توجہ رکھنا اور جدو یزید یزید جدو قرسل دنیا تن کی جنگ دی دستے دا امیر بنیا امام علی مقام سرکار اس دستے دے اندر شامل سن سپا سالار یزید سی کیونکہ یزید دیاں برائی اسے نہیں آئیاں اس واستے مولا حسین نے وہ سفا سالاری قبول کی تھی پتا چلیا برائیاں جی خبر یا اسلے وجود نہیں آئی حضرت امام حسین نہیں سی حضرت امیر معالیہ میں نہیں سی میں تاریخ کی مستند کتاب کا حوالہ پیا دینا وا <سؤال> لیکن ایتھے ایک غلط فہمی دور کر جاواں یزید نو جنت لے جان والے جڑے نے نا وہ اंदे نہیں اوتے اس فوج دا جڑی قسطنطنیہ دی جنگ لڑی اوندا تے سپہ سالار سی تے مڑ تے جنتی ہویا حضور نے بخاری اچ فرمایا اول وجیش یغزو مدینہ تا قیصر مغفورللہ ہم پہلا دستہ جڑا قسطنطنیہ دی جنگ لڑے گا او ہوے گا بخشیا ہویا تے یزید تے اوندے سی اس چلے پتہ نہیں انہیں حدیث د کتاب دا مطالعہ نہیں ہوں یہ گل میں حدیث کی کتاب کر رہا تاریخ نہیں ابو داؤد شریف دی حدیث پستن دنیا دی سب تو پہلی جنگ جن لڑی سی او دا وہا سالار حضرت خالد بن ولیم صحابی دا پتر الرحمان سی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے اور اس پہلے لشکر یونیخل بعد جڑا دوسرے چوتھے اور حدیث دے لفظ بھی نے کیونکہ سرکار دے ویختے سن پیدا حدیث دے لفظ نے ابو والو جی پہلا دستا معلوم ہوا فوجا پہ کئی چڑھائیاں کرنیاں سن مگر بخشے اہی او اون گے جڑے پہلے سن پہلے ویسے یزید نہیں سی معلوم یزید جزید جنت رکھنا میں حق کی مولا حسین پلیتیاں دی خبر نہیں ہوئی جب پتہ لگ گیا جزید دیا برائیاں کا پتا لگ گیا کہ قرآن تو وکرا ہو گیا ہو میرے ندی پاک سردار سریت متارا کا فیصلہ ہے حاکم ہونا چاہیے پورا والا ہوئے شریعت دے پورا اترے توجہ رکھنا کیونکہ حضرت صاحب اتنے گل کرن لگا امامت دیاں نے تین کنیاں تین قسم امامت دیاں ایک امامت ہے چھوٹی جنہوں نے مرسلہ رسول والی یہ پانچ منٹ بھی امامت ہے پانچ منٹ بندے پچھو نے منٹوں تو بعد اسے لتوں کھچ کے باہر سٹی ہونا بھی مرضی ڈکا منٹوں کی نماز امام پڑھا سکتا؟ نہیں اے چھوٹی جی امامت مگر یہ شرط چوتھیاں تیری نظر یہ شرط نے مرسل رسول دا امام وہ نہ بنے جہاں داڑی پنہ ہو وہ نہیں بن سکتا جاری بن سکتا جناب پارٹی بڑیا بار بلار بے پردہ ہوجیبے اوہ ہو جائبا مسلح رسول پہ آ سکتا شرابی بندہ مسل رسول پہ آ سکتا بندہ مسلح رسول د اللہ جہ بندہ توجہ فرماؤ یہ تیرا دیران جناب چھوٹی امامت گئی پیرامت شرطان کھٹ گئی نے یہ نہ ہو سکتا ہے امن نے بابا پہنچیا بیٹھا ہے کپڑے پورے نہ ہومام بن ستا ہے رابڑ پیشورا بن سا ہے ہاں بہویں علم ہو شریت چلتا ہوے پامیں نہ چلتا ہوے حالانکہ جمے گیا امامت کا ود گیا شرط بھی ود جرتے فرید والی آدیا اندازیا بندیا تجو فرما اس گل رکھ لے تیسری شرطری قسمت پورا ملک وہ جی مرضی ویج چیزیں مرضی کسی کی سودال کی آئے سود ہلال کی آئے اور سارے کام کر سکتا ہے طاقت جو آ گئی ہے قربان کا مان تسلیم نہ کرے بادشاہ جنابی علی مقام نے وہ ٹکر لئیے بادشاہ ٹکر لے کے دسیا قربان جانا کہ بادشاہ نبی باد سرکار صحابہ صفت والا ہو کیونکہ بادشاہی قربان جا سادی رہے مگر ہزور اس مامے بنی بیٹھے ہزور دخت کے اندر مولا مشکل کشا بیٹھے ہزور دخت ہی مامے ہسن پاپ بیٹھے ہیں ہزی جدید ورگا پلیت بندہ تخت محمدی کا وارس نو رکھنا ایس ای جدو آ حق ہمیشہ آ دے آج وہ حق ہمیشہ آخ دے آجے قربان جا پہ تیرا کھ نہ رہے پہ لٹیا پاریا جائے مولا حسین کا راہ ہوئی ہوئی کہ جدو باطل والا با بادشاہ تسلیم کرنا اتے ہوں امتحان تیرے پہن گے مگر برداشت کر جان اتے ترے تے آئی ہو مگر قبول عاشق سوئی دوی تلواروں میں بیٹھے آج یقین جگہ وکرا ہوا کیون بخر ہوا یہ نہیں قرآن کسی پہاڑ سے رکھ آیا جیلے تر گیا قرآن آسمان سے چھ کے آپ زمین پہ پہنچ گیا سی نا نا قرآن اندر مگر بعد ایک جرم ہو جائے پہلا جرم مولا حسین جی نگاہد اندر جا جرم لائے پہلا جرم شراب پیتا سی, سی بولو تو صحیح شراب پی شراب حضرت کی شریت ہی ہے جی پیشاب ہوتا جی بندے شراب دی چسکی لکیل مشورہ ہے اور گل سمجھ دی کرا پہن کی نہیں مگانی منگوانی پہنتی نہ ہی ہے جی اس واسطے اور میں آخا گا شراب غریب پیڈا حسین نے مولا حسین سرکار نے سمجھیا بصیرت حسین پہنچ گئی کہ شرابی نشی آدمی آپ نہیں چلا سکتا جو آخو سب مولا حسین دی بصیرت پچھا گئی <laughs> جڑا بندہ آپ ہو نہیں سنبھال سکتا حضور ہلور امت نتالے گا میں گل کرنا یہ دسو ڈرائیور نے نشا پیتا ہو شراب پیتی ہو جرمانہ ہو جاتا ہے گی واجہ کی بولو ترجیح کی شرابی ڈرائیور ہو ہوئے تو گی توڑ نہیں چڑھ پہ اچھا پنجا ساتاں دے ڈرائیور جڑا نشے ہو گئے تو گی توڑ نہیں چڑھ جرمانہ بھی ہو جائے گا ہے پوری گیلکر ہوگی وہ پامن نشی ہوئے گی توڑ چل جائے گی اپنے بندے آ محلہ شرابی بندہ جہا ہے کدی نبی پاک سرکار دی امت دی باگ ڈور سنبھال سکتا نہیں دوسرا ہے وہ اندر جڑا مولا حسین نے تکیا وہ نماز چھڈنا سی پڑھتا تے ہے سی لوگوں کے سامنے پڑھنی تو کانڈ پچھو تے نماز چھٹن دا جرم اس بھائی مان کے مول سی گل سمجھنا ہوں او مولا حسین نے دیکھا جا رب دے فرد پورے نہیں کرنا رہے ہزور کی امر کے فرد کتنے پورے کرنے کبھی یہ وجہ تیسری سبب آپ کی بنیاد دیا بنیا جب تین سبب سمجھ آ گیا تو مالا سرکار اندر آ جائے گی وہی زمین تیرے اندر آ جائے گا ہر توجہ رکھنا شہید پلیپ شراب مولا حسین سرکار نے لے اے ہنور سرکار کی شریعت اتے ایک حکم سی نبی پاک ندی بہادری شریف کا بادشاہ آد ہونا چاہیے پات ہونا چاہیے ایک حکم اتے مولا حسین نے ہر سے وارد دی اے ایک حکم کہ بادشاہ شاہ ہونا چاہیے یار ایک حکم دی تے قدر این سی پورے قرآن دی قدر کی نہیں ہوئی لگی جنہ کے دلوں ایک حکم مستفا کی قدر نہیں ہے آکھے ایزت جانی لوگ تو امام حسین مجبور مقہور مظلوم محبوس پتہ نہیں کیا کچھ دکھاتے ہیں مگر میں مولا حسین کو خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں ایسا نہیں مانتا میرے حسین نے جو کچھ کیا ہے اپنے اختیار اور مرضی سے کیا اور صرف انہاں دا مقصود میری کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جک جک نہیں سکتا کی مطلب اساں ویکنا ہے تے حضور دی شریعت کے پیمانے میں ہی ویکھنا ہے پروان جان جو فرما لو یقے مولا حسین نے ایک حکم کے اتنے کلی پا لی پورے قرآن کی قدر مولا حسین دے دل مبارک کے اندر کنی ہوے گی جنا سونے نے ایک حکم دے پیچھے میاں جاناں دے دی اپنا وطن مدینے دا چھ دیا ہے وطن مدینے دا چھڈیا ہوئے گردان جانا جناب جی آپ نے ہر دکھ تکلیف برداشت کی اے لوگ دین والے سین سن, سن حسین بدل جا اس رات تو ہٹ جا بڑا اور مولا حسین نے فرمایا میں قبول اے تو کرا سور دن سمجھ گئے آ جا غلام فرید تو پھر کے ویٹ <تصفح> تم تو غم حسین مناتے ہیں <تصفح> رام غم حسین یاد <تصفح> حسین سنی مناتا ہے <تصفح> <تصفح> سنی کیا مناتا ہے حسینڈ دل حسیندار دی اہمیت ہمیشہ آزاد مولا حسین ہمیشہ یاد رہے تو مجھے رکھنا خاجا گلام فریدکوٹ مچھل کا شہلادا فرما فرما نے رومن پٹن کو سمجھو شادی کو سمجھو شادی جنگی آبادی اشرا محرم شادی تینوں کی پتا جدو آشک اپنے مصیبت جھیل کے مقصد کامیاب ہوتا ہے دیہڑا کلندر اقبال فرما عید مہپو فرما محکوما دی عد ہوتی ہے کٹھے ہو جانب جا آزاد فکیران کی عد ہوتی ہے مستفا کی شان و شوکت ہو آہ آہ آہ آہ دین دی شان و شوکت ہو پاسے حکم دینے مستفا کا چلتا ہو بال آدھا آشکا دی عید ہی ادو دی ہو بنتی ہوا بندے ات فرما مار پہ کرنا ہوں گلتے اور فرمانا یزید رنڈی نچاؤں گا سی مولا حسین منیا نہیں نہیں منیا وہ پلیت بن گیا رنڈی نچاؤ یزید کی بن گیا بولو تو صحیح نہ جای وہی بولے یزید کی بن گیا رنڈی نہ چاؤن جدید پلیت بن گیا پر چل کے جاؤ ہر جگہ ٹی وی لا کے چلی گھنٹے لنڈی آ جا مسلا نچا لے یہ ہالے حسینی پا کے ایمان دسو ٹی وی شیشے کا فرق ہے تو سر ترقی کی وہ کلہ ویسا سی تو پورے کمبر بھی پا سکیا گل ہی سمجھ لگی وہ گوہ کھانا سی تے وکریا بہ کے کھانا سی تو ماں سارے ٹبر بہا کے پھر ٹوم کے وہنا ہوں مینو دس یزید رنڈی نچائے تو یزید بن جائے تو رنڈی نچاوے تو حسینی بن شریعت تیرے پیو دی تیرے دادے ماں لا یو دے ماں یو لکم لا لا یود لے یہ کہاں سے دین لیا ہے جو تمہارے لیے جائز وہ یزید کے لیے ناجائز اگر یزید رنڈی نچائے چاہے اللہ اکیلے بیٹھ کر تو پلت بنتا ہے حسین کا دشمن بنتا ہے جو گھر گھر میں نچاتا ہے اور بلکہ اپنی بیٹی کو وہ تعلیم دیتا ہے جن میں یہی کام ہوتا ہے جس تعلیم میں میرے نزدیک یہ سب سے بڑا یزید ہے اور مولا حسین کا سب سے بڑا دشمن ہے حسینی وہی ہوگا جیسے مولا حسین کو غیر تھی اس کے دل میں فیصلہ اللہ دیا بندے اگر نام سن لائے وہ مولوی بھی علیدی وہ پیر بھی علیدی وہ حاکم بھی جلی تھی وہ عوام بھی جلی تھی جہی اس طرح کی غیرت تو خالی ہوگا جنہیں بابے فرید والی غیرت رکھنی ہے مالا حسین دلڑے نہیں آنا متو فرما حیران ہونا اپنے تا تھا نعرے پی لگتے نے ساری تھانے عزت فروشی لسنس جنا ظالمان لائے آپ نے چکلوں سے بھٹے ہوں وہ بھی کبھی حسین پر مناسب اندے پلید میرے حسین والے پاسے نہیں آ حسین جما پا کے ما حسین پا کے حسین دیا لولادمی پا کے وہ کچھ اور لگی نے کہ نہیں لگی ہے گلا تو پونٹ دیا اہل نے تیرا گلا تو مدر سال تیرا گلا تو گھوٹ دیا مدرسان تیرا کہا اسے آئے سدائے تو کچرا پھسیا پیا جی رکشے موٹر سائیکل کچرا نہیں ہرا ہوتا بند ہو جی بےمانگی کا کچرا گیا گل نہیں بنی کرتی لیکن خدا دی، مولا حسین دے سبق نا کرائے ہائے ہائے میں گل کر لگا تبجو رکھنا مولا حسین نو اپنی سات کا دکھ نہیں سی گل <تصفح> سمجھ ل अपनी जातना प्यार नहीं अपनी जात का कम नहीं फकीर तुम ज आप भुलता है फकीर बनता है जिनू अपना चेता हो हक का चेता नहीं रही कलंकर इकबाल फर्मा ना मया जमी हिंदी ना ही रा اے پرو فیسر سبق پڑھنے والا تینوں کی پتا گلاما نے مسطفا درس کی ہوتے اقبال ایویں ترین فرماتا مایا میں مگرم چشی دم بجاؤ نے من کے دردے سر خریدم نشستم باد نے فرنگی سو تر روزے ندیدم <laughs> اقبال <ایک> فرماتے ہیں میں نے فرنگیوں کی تمام تعلیم حاصل کی ہے مگر خدا کی قسم میں نے درد سر خرید کیا ہے میں پروفیسروں کے ساتھ بیٹھا ہوں میری زندگی میں بیکار دن اس سے بڑے نہیں آئے سب سے بیکار دن ہی وہی گزرے ہیں اور جب اقبال لو اقبال کا پتا لگ گئے اس لیے لگا آتا بھی آ اقبال جانے اپنا پمینا پتے دیتے. تیل دے تیل تین پتے دیتے میں. دے پتے دیتے میں سوئی گرس کے پتے دے مگر تین اپنا پتا نہیں دتا آ ہوں کسی فقیر دے دروازے کسے مرد حق دے دروازے پہ تین اپنا پرواہ لگ جاؤ سمجھو رکھنا مولا حسین اپنا غم کوئی نہیں اولاد کا غم آشکا کا گل سمجھنا کیوں اگر اولاد کا غم ہوتا تو اولاد کو بچاتے دین کو جانے دیتے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اگر اپنا کم ہوں آپ بچا تو مدی نو گم ہوں مدینے, دا دا مدینے نو جان در لال سین کرتا سی سونے نبی دین کراؤن دا غم سی اور مسلمان جی شہر غم میرے مولا حسین سی تو حسین پاک کا غم کرنا ہے اس شایدہ کبھی غم نہیں کیتا ہی. اپنے ہاتھوں بھی نبی دور ہی بیٹھا کافرا تسلیم کی بٹھے ہر شہ کافران خارج والی بیٹے ہر قرآن نہسل رہی نہ شکل رہی نہ مل رہا نہسلیں گی کوئی شہ نہیں رہی خدا دی قسم کر کے آنا جنو نبی کے دین کا کم نہیں ہو سکتا مولا حسین کا غم کدی نہیں ہو سکتا ایمانسا جی کبھی دین بھی یاد کر کے رویا بول سا کوئی ہے یہو بندہ جہا رات کو سوندے ویلے رویا مولا میرے مولا میری شکل بھی باہر یا مولا میری نسل کہڑی دیم کھا جی کسی اک چتھرو نکلے تو پھر ڈرامہ کرتے ہیں مولا حسین کے ساتھ حسین کا غم اسی کے دل میں ہوگا جس دل میں غمِ دینے مصنفہ ہوگا ورنہ ڈرام آباد ہے کیا ہے ہاں لچا لا جس چیز کا غم مولا حسین کو ہے مومن سب سے پہلے اسی کا غم کرتا ہے اس اسی واسطے جب وہ دین آ جاتا ہے پھر مولا حسین دی زیما محفوظ رہی ہے ہزور کی خلاف بھی کوئی تک نہیں مار سکتا جب نظام مستفا ہوتا ہے چاطی ایک گل کر سویا چھو دیکھ کے سوچیا جی آپ کزیت کے نام رکھ یزید چار عیب تینوں ہوئے جستے ہیں چار دی بجائے چار ہزار دستے ہیں چار دماندار دسیا چار ہزار ایب نال کھلوتا ہالے حسین حسین دیو قربان کرنی سبھان رو لگی تو میں کیا بے وکو فروے عزیت والے کیا یزید گل سمجھے ایک بندے چک دو کے اگ چے اے دے کمرے باہر دونا کہیں چاہیے بولو نا اگ والے کہ اے سی والے رونا چاہیے تیرے دوری پیڑی ہوگی کیوں فس گیا کمرے یہ یزید کھلے گیا ہے بولو نا مولا حسین جنت تج گئے نی اے سی والا کمرہ جنت گا ہوں مولا حسین کتے گئے جنت خوش ہو بیٹھے اللہ فرماؤں میرے آشو میرے سودا <تص apa> جانا دینا <تص> جا لو مولا حسین دیکھ نہیں بیٹھے گئے رونا تے یزید دیوار سانو سی چاہیے تے او بہ من جناب جہنم پہ آئے مولا حسین جنت بیٹھے گے سانو غم مولا حسین دا نہیں سانو غم اپنے دینا چاہیے تاکہ یزید یزیداری جہنم کو بچ کے مولا حسین کی جنگت اتے تو کھانی الٹی ہوئی اتے تنگا الٹی وگن نہیں خدا دیا بندیا توجہ فرماؤ میرے مولا حسین سرکار نے قرآن کا دمن چڈیا ہو اور اصا کیونیں قرآن نالی کھڑیا ہے گل کر لگا مکام لگا مسجد ایک پاسے قرآن ہے ایک پاسے کنجر دا کا اور ٹی وی پیا وہ اٹھ ہزار میں دلی کے گھر گیا اٹھ ہزار دا ایک ٹرالی سی اندر اتنے بھائی پیا اتوں گلاب چڑھا تو قرآن و بغیر گلاف کو پیا وہ بغیر روزانہ ٹی وی نو روزانہ ساری دھی پہ اس حسینی قوم کی گھر والی کنجر کے ڈبے کی روزانہ پوجا کرتی ہے رب کا قرآن رکھا ہی ایڈا اچا ہے نہ مصیبت کرنی پڑے ابھی تیرے جوگے نہیں تو تے جوگا نہیں تو پر ہی لو اچھا کنجر جوگے بھائی مانا جوگے یہ سارے ایماندار دس دا. قرآن اچا او, چا. او چا ٹی وی سامنے پہ چل کے جاوا اس کام کو سمجھا اے مسلمان دا رب کا قرآن بغیر گلاف تو ڈبا گلافی ہر وقت سفائی وہی صفائی کوئی نہ یہ چوی گھنٹے نگر کے سامنے اور چوبی گھنٹے کن کے پچھوں پیار ہو جہا قرآن کا ایڈا دشمن ہو گل سمجھ گل سمجھا میں مینو تخت تو لے کے مسلم قرآن نظر نہیں ہوتا جس قوم نے قرآن کے ساتھ یہ رداری کی ہو اس کا حسین کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا حسین کا غلام وہی ہو سکتا ہے جو پہلے رب کے قرآن کو اتنا محبت کرتا ہو جیسے مولا حسین قرآن سے محبت کرو کی مولا حسین در سر مبارک میلے پہ پہ آ جانا ہے بھوکا مارو پتہ نہیں نوکری کی لبسی میں پتر حوصلہ کرو آلو دی منڈی آلو چوکھے ہو جان سے مڑ روڑیاں جانے ہوں تسا روڑیاں جانے تے قدر ہونی ہے مولا بی اے اے اے اے پاس میں بیٹھے ہوں نوکری مزدوری کرتے के کے کسے آخر گرو جی اس جی چیلے بہتے ہو گئے آپ بھون کے بندے کنجر آپ دس جانا جنوب نہیں کٹے خوب میں کھان سے حسین کے کرنے چنڈ دے جران روزی کا سوال رکھی پڑا تیری خاک میں ہے اگر شرم آدھا جی تیری مٹی کے اندر کو زیر ایمان کی چنگاری پی ہے خاک میں ہے اگر شرل تو خیال فخرو نہ کر جہاں ن شیر پر ہے مدار کو مرتے ہیں گری بولیا گیران جیلا جی غیر اپنی مان کا کوئی پترا پیا ہی نا تو, نا تو پھر پوکھ دے دولت مندی دا خیال نہ کر جمعی روٹی طاقت پی در اقرار والی طاقت پی وہ خدا دیا بندیا محلہ حسین در مبارک جایا کاری قرآن دے تلاوت پیا کر قرآن کاری الاو کردا اصحاب کیا تو گمان کرنا ہے اصحاب بے کاف عجیب سن مولا حسین دے مبارک نے آواز دیتی آخیا قرآن دیا کراف جا واقعہ بڑا عجیب مگر او دے نالوں عجیب تر اے وے سر می جا جاری ہے قرآن کی تلاوت جاری قرآن کی تلاوت چڑ کے جا اس قوم کو خدا دے بندے آ جڑی باش جاوا نا اس کنجر نچ دے ہوں نے گانے سنیے ہوتے ہیں وہ کیوں بھائی آکھے جی کیے کریے مولی جی نہیں سلام تو مل سو جیندر آ جاتے میں کیا سڑکے دا اس قوم تو جی اک اسلے کھلتی ہے بےغیر والی مارکی کہ مولا حسین دی آنکھ سے مولا کے قرآن کھلتی سی اس قوم کی اک کا ہے تے بہت نے کرنا بڑیاں گلیں کرنا سیان آنے तंत जिला बिगड़ी हो गई संवारदी बड़ा वक्त लगता जिसे इनी कौम विगड़ी पई हो संवार मुड़को घंटे दो पूरे हो सकते हां मैंने एक माहौल भी आते फिर के बना दिते मैं क्या बेवकूफा तेरे जद तौर तालीम ने مولویاں چھ فرکے بنا چودہ کروڑ بنا چھ آئی میں بندہ لگا فر گئی نہ وہ اپنا ایک فرق لکھ پران سنا جو میں اس بےمان کے جی میں مرضی بول ہوتے ہیں کوئی آکھن دیا کہ مولوی مر جان تو سکون ہو جائے آدھے ہو مول مر جان تو سکون ہو جائے میں امام حسین آپ نے یزید مر جائے تو سکون ہو جائے گل نہیں سمجھے امام حسین کی دعا منگی سے؟ یزید مرے یا ماحول مرن بولو تو صحیح نا تو کیا آخر ہودہ دیا بےلی آ دس برا میں قسم خدا دی کر کے آنا اس وقت یزید آ جائے نا تو آخے گا گرو میں تھا چ میرے گرو تو سیرے بھی دا ساتھ اگے لگے پے خدا ہی قدم کر کے آرتی پیار سرف گلے بس ایک ماحول بنیا روم گومن کاٹن او وہ سا بڑھائی کھڑیا وہ خدا دے بندے آخری گل دے فکر چل گل مکاریا مولا حسین سبھیل کی لوڑ نہیں کوشل کا مال مولا حسین نو دی دی دی زورت مولا حسین میرے سی علی شاہ گوڑی انگریزیاد کن ہے فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک جتنا حصہ ہے نا کہ ساری روے زمین روس پاک دیے. بغداد بعد بادشاہ دی بگداد شاہ نے سارا کچھ مینو دے چ لیا ہے خدا دی قسم کر کے آنا کلنگ اقبال تنی فرما مقام فخر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام فخر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام فخر ہے کتنا بلند شاہی سے کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے بادشاہ کی ہوتا مولا حسین کو اللہ نے کائنات کا وارس بنا دیا انسے دگ کی لوڑ انسے سرین کی لوڑ نہیں مولا حسین اس دین دیوڑ جس دین واسطے اکبر شہید کرایا ہے جس دین واسطے عبداللہ اصغر شہید کرایا <تصفح> کئی علی اصغر کرائی پھر بھی جلے جلو اے نہیں پتہ نہیں جھوٹ دیا کہانیاں جو اپنی بنائی پھر وہ علی اصغر علی نام سے دو بیٹے سانی ماموشن دیکھی اکبر یہ زمنن گل علی اکبر علی اصغر علی اکبر شہید ہو گئے امام حسین شہید کرائے شہید چلے اللہ معصروم بچا نام سی عبداللہ. کی نام سی جا معروم گود کے جناب میں ہاں؟ تھی اگلے دن کل میں ایک جگہ تے تقریر کر رہا سا پی موپیا مولا حسین نے بے غیرت دین دشمنہ تو پانی نہیں منگا میں آپ سے جان دے, دے مگر میں پانی منگایا دشمنا دین کو گوارا نہیں میں سن دا حیرت آئی میں, میں حسین تو نے دین تو پانی نہیں منگے ابھی تو ہر ویل چولی اہدے کی بٹھے سولا حسین پانی نہیں منگے آئی اصل تو ہر ویلے جھوٹے ہی اہدے چکی پھرنے چکی پھر تو جی نردس ہوئے دسوے نہ کرے کر سچ بولے چکی پھر نا جھوٹے کہ نہیں اپنی اپانی وہ کلندر اقبال غیرت منسی ہے میرے فکرے یور فیصلہ تیرا ہے کیا کھلا انگریز یا پیرا چاک چاک مولا حسین راضی کرنا حضور وفادار بننا چہرے تے دانی سجا نماز فرما گھر گند سارا کٹ دے بہن نئی متحرا والے پر کرا تعلیم استفا دی جی دور ہے مند ضل نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہ ہے اس کو نواز دے بات ہے نہ کہیں سے دور ہے مند نہ کوئی قریب کی بات ہے جس چار ہے اس Navar کرم کے پیس لے یہ بڑے نصیب کی بات ہے وہ بھٹک چل کے در پٹ گئی وہ بھٹک بھٹکرا ہمیں رہے گئی یہ بچل کے در سلپٹ شان تھی یہ کسی غریب کی بات ہے وہ کسی امیر کی شان تھی یہ کسی غریب بات ہے مجھے عزیز تر وہ میرے طبیب کی بات ہے ہے جو درد سے بھی عزیز تر وہ میرے طبیب ba